حق ليظهره وعلى الدين كله ولو كره الكافرون سبحان والصلاة, والصلاة محمد No. ايمته الهدا و وفقها الى الاسلام سبحان الله ولا عقب للمتقين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي مقام آخر إهد استراط المستقيم استراط الذين أنعمت عليهم گرام السلام علیکم دوستوں کے اسرار اور فرمائش کے مطابق ناچیز کا موضوع ہے مسئلہ تقلید اللہ تعالی کی مدد توفیق سے ناچیر نے اپنی پوری کوشش صرف کی ہے اس مسئلہ کی تحقیق میں وہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالی حق اور اس قواب کا الہام فرمائے اس موضوع کے اندر اول تقلید کے لغوی اور غرفی اور شرعی معنی کو بیان کیا جائے گا اس کے اندر پھر اس کے اندر جتنا علماء کا اختلاف ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا تقلید کی لغوی اور شرعی تحقیق، تحقیق کے بعد یعنی اس کے معنی کی مکمل وضاحت کرنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر تقلید کی تقسیم کی پیش کی جائے گی آئمہ کرام کی تقلید کیا کیا چیز بنتی, بنتی, بنتی ہے. ہے اس کے اس ساتھ تقلید اور اتباع کا فرق ظاہر کیا جائے گا یا تقلید اور اقتداء یا تقلید اور اتباع کا فرق ظاہر کیا جائے گا اس کے بعد تقلید کے جواز بلکہ تقلید کے وجوب اور فربیت پران و حدیث سے دلائل پیش کیے جائیں گے پھر مائ کرام کے درائل پیش کیے جائیں گے پھر آئی مائ کرام کے کلام کے ساتھ ان کا خود تقلید کرنا بعض ایما کا وہ ثابت کیا جائے گا یعنی بعض کا باز پھر یہ سماعی اور نقلی بات ہوا نقلی کا مطلب ہے کہ صرف یعنی قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ ان کو سامنے رکھا جائے گا پھر وادیوں کے ساتھ اقلی گفتگو ہو جائے گا۔ یعنی تقلید ائمہ کے منکرین جو ہیں ان کے ساتھ اکلی گفتگو ہو جائے اقلی دلال آخر میں آخر میں یہ ثابت کیا جائے گا اس مسئلے پر گفتگو آخر میں ہوگی کہ چار امام شریعت کے جو ہیں مسئلہ اور اس کے ساتھ اس اس کے, اس کے ساتھ یعنی یہ آخری کلام جو ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ کی برتری کو ثابت کیا جائے دیگر آئی مائکرام پر آپ کی برتری انشاءاللہ پہلے مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تقلید کے کے جو کچھ مطالعہ میں یہ ہے کہ تقلید کی تعریف کے اندر مانے تقلید کا لوگ ہی معنی پہلے بیان کرتا ہوں پھر اس کی شرعی اور عرفی جو تعریف ہے مانا ہے وہ آ جائے گا لوگ اس کا دوسرے کی گردن میں ہار ڈالنا عربی میں ہار کو کلادا کہتے ہیں کلادا دوسرے کی گردن میں ہاتھ نے ہار مارنا ہاں ہاتھ نے ڈالنا مارنا تو بھائی ہار ڈالنا کیا ڈالنا تو میرے بھائی دوسرے کی گردن میں ہار ڈالنا یہ اس کا چون سمانا ہے لغوی معنی ہے اور یہ معنی لغوی لغت کی عام کتابوں میں اور اصول فقہ کی کتابوں میں تقریباً ہر مذہب کی اصول فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے میں مذہب <مدحبِ> ہمبلی کے اصول فقہ کی بڑی مستند کتاب شرف القوک منیر امام ابن رحمہ اللہ کی جو نو سو بہتر کے وفات ہے ہی فرماتے ہیں اور مایا لغت میں گردن کے اندر ایسی شہ ڈالنا کسی کے جو اس کی گردن کو محیط ہو چاروں طرف گھیر لے تمام طرفوں سے گھیر لے باز کا شہر جو اس, اس کو جو ایسے گردن میں ڈال دی جائے کہ ہر طرف سے حاطہ کر لے گردن کا تو اس کو قلعہ کہتے ہیں اس کا مطلب وہی نکلا کے کسی کے گلے میں ہار ڈالنا اس کے علاوہ یہ قریب زمانے کے وہابیوں میں بہت موتبر لوگ ہیں ایک شنقیتی بارہ سو تیس میں ان کی وفات ہے دوسرے شیخ احمد بن محمد الامین بن احمد شنقیتی یہ مسجد منور مدینہ منورہ امام رہے ہیں حضرت اور یہ وابیوں کے ہیں پہلے جو ہے نا ان کے اندر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ وابیوں کے ہیں لیکن دوسرے تو ضرور ہیں انہوں نے بھی یہی معنی لکھا اور وجہ مناسبت ان حضرات نے یہ بیان کی یعنی, یعنی جو ش... ش... ش... اگلا مانا, مانا ہے مانا شرعی اور عرفی اور... عرف نشانی یہ نشر البلود علی مراقی سبوت شیخ عبداللہ شنقیتی لکھتے ہیں امام قرافی کے حوالے سے امام قرافی مالکی کے حوالے سے وہ سننی ہے سن سن من جعل جعل مناسبت آگے لکھی والنا جافتوا فیون لغوی معنی یہ ہو گیا اب جو دو معنی اور ہیں نا یعنی شرعی معنی جو مختلف بیان کیے گئے ہیں اس اعتبار سے ان کو مت دو کہہ رہا ہوں اولا جو ہیں انہوں نے تقلید کے شرعی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں اختلاف کیا کچھ حضرات کا خیال ویام ویام یہ لائے ہے انہوں نے یہ مانا بیان کیا کہ دوسرے, دوسرے کے قول, قول یا فعل کہ صحیح ہونے کا اور لازم ہونے کا اعتقاد رکھنا بغیر کسی دلیل کو دوسرے کے قول یا فیل کا صحیح ہونے دوسرے کے و فیل کے صحیح ہونے اور اس کے لازم ہونے یعنی اپنے اوپر لازم اپنے پر لازم کرنے یا لازم ہونے کا اعتقاد رکھنا بغیر کسی دلیل کے حجت کے یہ ایک حضرات کا مانا یعنی یہ ایک معنی کیا بعض اس دوسرا معنی کرنے والے لوگ ان کا خیال یہ ہے کہ دلیل کے بغیر دوسرے کے قول و فیل کا اعتقاد رکھنا یہ اب دو معنی مختلف آ گئے ین کے اختلاف کی وجہ سے ایک معنی ہو گیا کہ دوسرے کے قول و فیل کا اعتقاد رکھنا بغیر دلیل کو دوسرا ہو گیا بغیر معرفت دلیل ادھر یہ ہے دلیل بالکل نہ ہو ادھر یہ ہے دلیل کی پہچان نہ ہو پتہ نہ ہو مقلد کو پتہ نہ ہو فرق ہوگا فرق ہوگا ادھر ہے بلا حجت ادھر ہے بلا مار فتل حجت ادھر مار کے لفظ کا اضافہ ہے جس سے فرق یہ بنے گا کہ ادھر تو دلیل ہے ہی نہیں اس یعنی جو بلا حجت کہتے ہیں ان کے نزدیک تقلید والے شخص یعنی مقلف کے پاس دلیل بالکل ہی نہیں مارفت کیا ہوگا دوسرا جو ہے ادھر دلیل کی معرفت نہیں ہے لہذا اگر معرفت دلیل اس کو حاصل ہو جائے گی تو یہ تقلید سے نکل جائے گا ان کے مذہب کے سمجھ نہیں اور جن کے نزدیک بغیر حجت کے یہ قید ہے یہ اضافہ ہے یہ ساتھ شرط ہے تو ان حضرات کے نزدیک تقلید جو ہے نا مقلد پھر تقلید سے باہر نہیں ہو وہ مقلد ہی رہتی کیونکہ وہ بغیر حجت کے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کے قول و فعل کا اعتقاد رکھنا یا اس کو لازم سمجھنا بغیر حجت کے بغیر دلیل اب میں نام پیش کرتا ہوں چند دونوں علماء کے دونوں قسم کے علماء ایک وہ جو کہتے ہیں بلا حجت اور ایک وہ جو کہتے ہیں بلا مارفت میرے طرف میرے پاس ادھر دیکھنا میرے پاس کتابیں جو مانے کے بیان کے لیے موجود ہیں پہلے میں ان حضرات کا نام لوں گا جو بلا حجت والا مانا بیان کرتے ہیں متقدم پرانے حضرات کا نام لوں تو امام خطیب بغدادی کتاب الفقی ول متفق میں اس میں جلد دوم جلد دوم دار و ابن الجوزی عرب کی صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس باب ال فی تقلید وما یسوخ من ہو وما لا یسوخ تقلید, تقلید کے اندر کلام کا باپ بنایا اور اس مسئلے کے اندر, اندر کہ کون سی جائز کون سی نجائز کون سی تکلید جائز اور کون سی کس کی گنجائش ہے کس کی نہیں اس میں چل کر فرماتے ہیں تکلید ہوا قبول القول من غیر دلیل کسی کا قول قبول کرنا بغیر دلیل ایک ٹھیک ہے نا یہ پرانے شخص ہیں بہت پرانے امام خطیب بغدادی ان کی وفات ہے چار سو باسٹھ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں حجت الاسلام امام غزالی رحم آپ اپنی مشہور زمانہ کتاب المستفا المستفا میں نے علم لول کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر تین سو ستاسی میں وہ المفا <والمستصفح> جس کے نیچے فوات خرح شرح مسلم و سبوت چھپی ہوئی ہے اس میں فرماتے ہیں و ہوا قبول و قول بلا خج جاتے سمجھ آ گئی تیسرے نمبر پر امام مشہور زمانہ نحوی اصولی امام ابن حاجب مالکی رحم کون انہوں نے منتحل اصول والجدل اصول فقہ میں کتاب لکھی تھی پھر اس کا اختصار کیا میرے پاس, پاس وہ اصل جو ہے نا متول وہ بھی موجود ہے اور جو مختصر ہے وہ بھی الحمد للہ تو جو مختصر ہے نا اس پر شرح لکھی ہے مختلف عمر نے مشہور شرح قاضی عادد الملت والدین ای کی ہے قاضی عادد جن کی المواقف عقائد کے اندر علم کلام کے اندر مشہور کتاب کی, کی شرح شریف میرے پاس موجود ہے سمجھ نہیں آ رہی ایک یہ ہاتھ میں ہے دوسرا دوسرا نسخہ ادھر کہیں پڑا ہوگا آرے اپا ہے جو میرے الٹے ہاتھ میں ہے اس کے اندر تفتہ زانی رحمہ اللہ کا حاشیہ بھی ہے اور میر سید شریف جرجانی کا بھی ہے پھر میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ کے حاشیہ پر حاشیہ ہے شیخ حسن ہروی کا اور یہ جو ہے وہ محض شرع ہے شرع العدد لکھا ہوا ہے قاضی عدد عبارت پڑھتا ہوں پہلے امام ابن حاجب کی وہ فرماتے ہیں تکلید والا عمل اب قول غیرے کا من غیر خجت ٹھیک ہے. ہے ان کے بعد امام محقق الطلاق ابن حمام حنفی صاحب فتح القدیر شرح انہوں نے تحریر کتاب لکھی اصول فکہ اصول فقہ کے اندر یہ حنفیوں کے ہاں ادق کتاب ہے انتہائی مشکل کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور انتہائی تحقیق سمجھ نہیں تو آپ نے تحریر الصول کے اندر جو مانا کیا التقلید و العامہ لو بے قول ملسا کو لو دل ہو بلا حجت منہا لفظی فرق ہے تھوڑے <ترت finish> سے کہ کہیں اعتقاد کسی نے کہہ دیا کسی نے عمل کہہ دیا لیکن بلا حجت سب کے ساتھ لگ رہا ہے لگ رہا ہے اچھا اچھا یہ محب حضرات عجیب بات یہ ہے کہ ہم حضرات توجہ ذرا حنبلی علماء جو ہیں ان میں سے جو حنبلیوں کے ہاں مقبول تر اور مستند شمار ہوتے ہیں وہ ابن قدامہ حنبلی ہیں جن کی المغنی ابن قدامہ فقہ حنبلی پر بہت بڑی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے بارہ جلدوں میں بارہ جلدوں میں میرے پاس ہے اللہ الحمد ان کی, ان کی کتاب کی ہے الناظر فی اس پر چار جبوں میں شرح لکھی ہے اب کا ایک برد ابن برد سعود برد یونیورسٹی برد جو مدینہ میں ہے نا مدینہ منورہ میں اس اس یونیورسٹی کا استاد ہے جناب اصول فقہ کے فن تھا اس کا نام ہے عبدالکریم بن علی بن محمد ان نملا چوتھی اس نے شرح لکھی ہے اس کا نام ہے اتحاف پھر روزت الناظر جو کتاب امام ابن قدامہ کی اس کا اختصار کیا غالباً انہوں نے خود کیا نہ اختصار کیا طوفی نے توفی ہم لیکن اس میں رابضیت ذہن میں رکھنا یہ رافضیت رکھتا تھا توفی جو ہے نا وہ اوپر بندہ نہیں سات سو بارہ ہجری کا ہے ویسے یہ یہ بھی ہم ہے لیکن اندر یہ رافضیت رکھتا اس, اس نے رابزیت اور اپنے شیعہ ہونے کا جو ہے نا خباستوں کو اختصار کیا, کیا, کیا پھر اس پر لکھی لکھی شرح لکھی شرح و مختصر روبہ تین جلدوں, جلدوں, جلدوں میں ہے آخری جلد میرے ہاتھ اس سے جو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ امام ابن قدامہ حنبلی نے جو تقلید کی تعریف کی ہے <Veager«> وہی قبول گیرے میں لگ رہے دوسرے کے قول کو قبول کرنا بغیر <حجت> بغیر دلیل پھر توجہ ذرا یہ ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے مذهب الامام احمد بن ہمبل دار الفکر عربی بیروت کی غالباً چھپی ہوئی ہے اس کا لکھنے والا قریب زمانے کا اور یہ وہابی ہے ہاں جی وہابیت بھی رکھتا ہے ساتھ ہاں جی شیخ عبد القادر بن احمد بن مصطفیٰ ابن بدران بھی مشہور ہے ابن بدران سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے غالباً روزت الناظر کی شرح لکھی ہے تو اس کے اندر اس نے تقلید کا جو معنی بیان کیا ہے لوگو بھی مانا بیان کرتا ہے تو کہتا ہے جال و شائن فیون و دع با ہی سمجھ نہیں آ رہی اور جب شرعی مانا پیش کرتا ہے تو کہتا ہے قبول و قول الغیر من غیر من نیئر خود جا ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں بیو کا مشہور زمانہ غیر مقلدین کا امام جس کو اپنے اشتہاد کا گھمنڈ اور غرور تھا قاضی شوقانی محمد بن علی شوکانی جو نواب صدیق حسن بھوپالیوا بھی ہندوستان کے کا استاد ہے شیخ ہے بلکہ امام ہے اور مقتدا ہے وہ امام کسی کو نہیں مانتا وہ کہتا میرا امام یہ ہے یہ ڈٹھے کھو میں جائے میں جھوٹ ڈٹھے کھو میں جاؤں گا اتنا اندھا ہے وہ اس کا مسلح یعنی صدیق بپالی اس کا اتنا اندھا مقلد ہے تو قاضی شوکانی کی کتاب ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الاسئول علم الاسئول میں سے جو کہتا ہے حق بات ہے میں نے وہ اپنی کتاب میں جمع کی ہے بس پھر اسی کتاب کا اختصار کیا اس کے مرید خاص میں مقلد نے نواب بپالی نے اس کا نام رکھا خسئول المعمول پتا نہیں وہ شاہر دیکھ رہے ہیں جو تقلید کا لغوی معنی بیان کیا امت تکلید منل کلادا اللہ جو کل دو گئے رہا اللہ تھی جو کل دو آگے حرفی، شرعی بیان کرتے ہوئے بقول الغير من گیر مانا کرنے کے بعد پھر آگے تقریر کرتا ہے کرنے کے بعد پھر ہمارے امام ابن حمام کی جو تعریف تھی مانا تھا تحریر اور رسول والا جا کر پسند اس کو کرتا ہے کہتا ہے کہتا ہے جو حضرات اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے کی بات کو قبول کرنا بغیر دوسرے کی بات کو قبول کرنا بغیر حجت اور دلیل کے اس سے بہتر مانا جو احسن مجھے لگ رہا ہے وہ امام ابن حمام کا ہے وقال ابن الحمام سے تحیر یہ تعریف جو ہے اولا ہے اس کی اولویت جو ہے نا اس کی وجہ میں ظاہر کر دیتا ہوں بلا حجت کے لفظ کے اندر بلا حجت کے لفظ کے اندر تو سارے متفق جتنے حوالے دے چکا ہوں لیکن لیسا بلا اس کے اندر راز ہے جس کی وجہ سے جی تعریف رہی ہے اور اس کو پسند آ گئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی. کہ ایسے شخص کی بات پر عمل کرنا بغیر دلیل کے جس جی شخص کی بات شریعت کی دلیلوں میں سے چار دلیلوں میں سے کوئی دلیل نہ بنتی ہو لہذا اس کی مثال بنے گی اب عامی شخص یعنی جو مستحد نہیں وہ اپنے جیسے کی تقلید کرے بات مانے تو یہ تقلید بنے گی کیوں کہ اس شخص آم عام بندے کی جو مستحد نہیں تمہارے ہمارے جیسا ہے وہ اپنے جیسے کی جب بات مانے گا تو اس کی وہ تو اس جیسا ہے اس کی بات جو ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ سنت ہے نہ ہے نہ کیا یعنی نہ قرآن ہے نہ سنت ہے نہ اجما ہے نہ کوئی شریعت کی دلیل نہیں ہے جب کوئی شریعت کی دلیل نہیں ہے تو اس کی بات بغیر دلیل کے جو مان رہا ہے تو یہ تقلید ہوگی لہذا عام شخص عام کی یعنی عامی عامی کی تقلید کرے عامی عامی کی کی بات مانے یا غیر مجتحد غیر مشتحد کی تو پھر وہ تقلید بنے گی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ مانا بالکل واضح ہو جاتا ہے جی یا یہ ہے دوسری مثال پھر دیتے ہیں کہ مجھتحد اپنے جیسے مشتحد کی تقلید کرے بات مانے تو پھر تقلید بن جائے گی مجتحد بغیر دلیل کے مانے گا تو یہ تقلید تو تقلید کی پھر دو مثالیں صرف ان کے نزدیک بنے گی اس مانے کے مطابق حقیقی تقلید کی شریع تقلید کی عرفی تقلید کی دو مثالیں بنے گی صرف سمجھ نہیں آئی ہمارے امام ابن حمام کے نزدیک اور جتنے یہ میں پیش پیش کر چکا ہوں ان حضرات کے مطابق تقلید کی پھر تقلید کا جو یہ معنی کیا گیا بلا حجت والا اس کے مطابق پھر تقلید کی صرف دو مثالیں ہوں گی تھی مثال نہیں بنے گی ایک عامی عامی کی تقلید کرے یعنی غیر مشتحد غیر مستحد کی دوسرا غیر مستحد اپنا مستحد مستحد کی مانے بغیر, بغیر حجت کے سبحان اللہ اور یہ دونوں تقلیدیں حرام ہیں ذہن میں رکھنا ہاں جی تیرے میرے رنگا اپنے ورگے دی مانے بغیر دلیل تو وہ بھی حرام اگر مجتہد تحد ہے دوسرے مجتہد کی بغیر دلیل کے مانتا ہے تو یہ بھی حرام ہے لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے آگے چل کر کھولتا ہوں والد زیر میں ری آ رہی ہاں جی یہ ضمن بتا تھا چلو مشتحد کا کال کا مشتحد کی بات ماننا بغیر دلیل تقلید جو مجتہد مجتہد کی کرے سمجھ نہیں آ رہی امام احمد امام شافی کی کریں امام شافی امام مالک کی کریں ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی کرے تو یہ مجتہد مجتہد کی بات مانے بغیر دلیل کے اس کو تقلید کہیں گے نہیں سمجھ لگی اس کے اندر اختلاف ہے جمہور کہتے ہیں یہ حرام ہے اور امام احمد بن حنبل جس طرح کے کتاب خوات امام ابن سمعانی چار سو انانوے کے اندر یہ پہلے ہنفی تھے بعد میں شافی بن گئے تھے اور ان کے والدی تھے امام سمعانی پہلے ہنفی تھے بعد میں سمجھ نہیں آ رہے یہ چلتا رہتا ہے کبھی کوئی ایسے ہوئے جو شافی تھے حنفی بن گئے مال کی انفی بن گئے کوئی ادھر ادھر سے خیر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے ہاں جی کہ اگر کسی کو کوئی کو امام اچھا, امام اچھا امام لگتا ہے تو اس امام کے پیچھے, پیچھے چلا جائے انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ خیر ہی خیر بغیر امام کے نہ رہے بس ہاں واہ بھی نہ بنے کہیں بغیر امام کے نہ مارا جائے ورنہ خدا کی لانت پڑ جائے گی ادھر دیکھ امام ابن فی قوات جلد دوسری صفحہ نمبر تین سو اکتالیس پر فرماتے ہیں مسالہ اور عالم سے مراد یہاں پر مستحد ہے من سے آگے فرماتے ہیں وہ من سے منقال ان جائز وہ احمد و اسحاق, اسحاق سے مراد اسحاق من راہ وہ ہوتے ہیں جس وقت امام محمد بن حنبل کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے یا مطلق اسحاق کہا جائے تو اس وقت اسحاق میں راہ ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہی رہے اور امام جو ہے نا اشتہ کے اندر یہ ملتے جلتے ہیں تو امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو حضرات فرماتے ہیں کہ عالم, عالم کی تقلید یعنی مشتحد مشتحد کی تقلید کر سکتا ہے کر سکتا ہے بغیر بات کو سمجھنا کیسی عجیب بات ہے مشتحد مشتحد اور کہنے والا کون ہے امام احمد ہے امارہ امام محمد بن حسن شیبانی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی لکھ رہے ہیں وعم محمد ابن الحسن قال تقليد من هو عالم منه ولا يجوز له تقليد مثله امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان سے مختلف بات کر دی امام محمد سے امام احمد نے تو مطلقن فرما دیا رہا بن راہوے نے نہ فرما دیا مجتہد مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تکلید کر سکتا ہے لفظوں پر غور کرو یہ قول کن کا ہے اور اس بن راہوے رضی اللہ تعالیٰ جو امام بخاری جو امام بخاری کے استادوں استادوں میں ہیں آم کی بات نہیں کر رہا لیکن ہمارے امام محمد بن حسن شاہبانی رحمہ اللہ, اللہ جو مذہب حنفیہ کے محرر شمار ہوتے ہیں محر مذہب ہنفیہ ہمارے ہنفی مذہب کے محرر ہیں انہوں نے ہی سب کتابیں لکھی ہیں امام آزم ابو حنیفہ سے سمجھ نہیں آ رہی یہ جس طرح میں لکھا ہوا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی پڑھ کر بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ للہ یجوز تقلید فرماتے ہیں جو مستحد ہے وہ اپنے سے زیادہ علم والے مستحد کی تقلید کر سکتا ہے اپنے برابر والے کے لیے کر سکتا ہے اب امام احمد بن حنبل یہ زمین بات آ اب اس کو کھول دیتا ہوں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا خود حالانکہ مشتحب خود تقلید کرنا متحد کی یعنی امام شافعی فعی رحمہ اللہ کی جو ان کے استاد ہیں بلاخت جس وقت کے ان کو دلیل کوئی نہیں ملی تو اس وقت امام شافعی کی مان لی ان کے پیچھے چل پڑے ان کے مقلد ہو گئے میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں حوالوں کے ساتھ حوالے ایسے کہ لوہے توڑی دیکھ لگے توجہ رکھنا میرے بھائیو بڑا وڈا حوالہ پیش کرتا ہوں فک ہے ہم بلی کی کتاب فک حنبلی کی کتاب فی شرح غائط یہ شیخ مصطفی بن سعد بن ابدہ سوتی الحمبلی الحنبلی بارہ سو کے اندر ان کی وفات ہے یہ جس کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں اس کا نام ہے غازت المتہا ان کے حاشیے کا شرح کا نام ہے مطالب الحا متن جن کا ہے ان کا نام ہے مرعی بن یوسف شیخ مرعبین یوسف ال کرمی یہ مذہب ہم بلی کے بہت بڑے امام ان کی وفات ہے دلات ایک ہزار تینتیس میں, میں سمجھ نہیں آئی یہ دیکھنا میرے بھائی یہ فرما رہے سیدنا, سیدنا امام احمد بن حمبل یعنی اپنے امام کی بات کرا بولتے نہیں یہ دیکھو میرے بھائی پہلے متن پہلے متن مرئی مرئی بین یوسف کرمی احمد اللہ پھر شرح احمد اذا لیسا فيها اثر شرح والے لکھ رہے ہیں اے حدیث مرفوع ولا اللہ فی ہے فی ہے بے قولی شافی فی لکھا نا لکھنے والے لکھا فی فی حا بے امام محمد بن امبل فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب کوئی مجھے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا کوئی پوچھنے آتا ہے مجھے ذاتی کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے یا کوئی میرے پاس پوچھنے آتا ہے اور میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی کوئی صحابی کا قول نہیں ہوتا تو پھر فرمایا میں اس کے اندر وہی فتوا دیتا ہوں جو امام شافعی نے دیا اللہ بخاری احمد اور یہ جن بھابھی یہاں کے وابی کتے جن وابیوں سے پیسے لیتے ہیں عرب کے وابی وہ عرب کے وابی اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں امام احمد کے مقلد کہتے ہیں تو یہ جن سے پیسے لیتے ہیں ان بغیرتوں سے کہو چلو اگر امام احمد کو نہیں مانتے پیسے کو مان لیتے بچے جن کیا کھاتے انہاں دے چلو گیت گاؤ وہ جس کو امام کہتے ہیں توجہ ہے حوالہ سنے المبدع یہی لکھ رہے المبہ کی بہت پرانی مستند کتاب ہے اس پر پھر شروعات ہیں ایک المکن میرے پاس پڑی ہے ابن مفلح کی توجہ قال احمد فی روایت المروزی امام مرودی امام احمد بن نمبل کے شاگرد ہے ان کی روایت ہے کہ امام احمد نے فرمایا فیحا خبر خبرن قلت فیحا بقول قول اے فرمایا جب مسئلہ کوئی پوچھا جاتا ہے مجھ سے اور حدیث کا پتہ نہیں ہوتا حدیث نہیں نظر آئی مجھے ملی نہیں ہے فرمایا پھر شافی کو دیکھتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے جو شافی نے کہا ہو میں آنکھیں بند کر کے وہی بتا دیتا ہوں اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ تقلید کس کو کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے اور پھر مجتہد مجتہد کی کر رہا ہے اور مجتہد امام بابا بن بلبل جیسا کر رہا ہے اسی کو تقلید کرتے ہیں اور یہ مجتہد مجتہد کی کر رہا ہے اور کس وقت تقلید کہتے ہیں اسی کو کیوں تقلید کرتے ہیں بلا حجت بلا حجت والا معنی مانا درا تو ہاں لیکن کرنا پڑے گا اس وجہ سے انہوں نے یہی مثال پیش کی تھی کہ تقلید حقیقت میں ایک کی دوسرا مجتہد مجتہد کی بغیر دلیل کے اور یہ مجتہد کی مان رہے شاہ جی مختلف تقریر ہے ان شاء اللہ تقریر میرا موضوع مکمل ہو اگر ہر طرف سے ناط کا اور بولتی بند نہ ہو جائے پھر آپ کو دنیا کی دنیا کی خالی ہے نہیں دنیا کینات کی بولتی بند دلیل امام احمد بن امبل ہی کی چل رہی ہے قریش کا فرمایا وہ قریشی قال صلی اللہ علیہ وسلم الارض علم حضور نے ان کے متعلق فرمایا ہے ان کی فضیلت بیان کی ارے ہم ان کے مکلد ہیں سمجھو سمجھو امام احمد امام شافعی کی فضیلت بیان کر کے دلیل پیش کرتے ہیں जब हदीस नहीं मिलती कौले सहाबी नहीं मिलता तो फिर इमाम शाफई की क्यों मानता हूँ फरमाया और नबी पाक ने उनकी फजीलत बयान कर दी कुरैश का एक जो भर देगा अपने इल्म के साथ दुनिया को रुए जमीन को ارے امام یادم ابو حنیفا وہ ہے جن کی توجہ امام کی فضیلت امام احمد بیان کرتے ہیں اور ہمارے امام کی فضیلت امام شافئی خود شافعیوں کی کتابیں پری پڑی ہیں شافعیوں کی تباتر کے ساتھ امام شافعی سے یہ قول منقول ہے کیا الناس کیافہ توجہ یہ کس کی بات ابو فرمایا امام شافعی نے فرمایا فقہ کے اندر ساری دنیا فقہ کے اندر ابو حنیفہ کا ٹبر ہے جیسے ٹبر محتاج فرمایا محتاج ہے محتاج فکا میں ابو عنیفا کی محتاج ہے ساری دنیا اور یہاں فکا میں کیا مراد ہے قرآن و حدیث سے سمجھ کر قیاس کے ذریعے حکام نکال اور توجہ ہے امام احمد بھی تو امام شافی قیاس میں تقلید کر رہے ہیں کیونکہ تقلید ہے اسی کیوں کہ امام احمد فرما رہے ہیں جب مجھے حدیث نہیں ملتی نہ مرفو نہ موقوف نہ کولینا نہ تقریری اور نہ صحابی کی بات نہیں ملتی تو فرمایا پھر میں امام شافی کی بات مانتا ہوں اس کا مطلب ہے جب اتنے بڑے حدیث کے امام کو نہیں ملتی امام شافی کو کیسے ملے گی بات نہیں سمجھ آئی اس کا مطلب ہے حدیث نہیں ملی اب کیاس جو انہوں نے کیا جس کو وہ فقہ کہتے ہیں اب کیا کر کے انہوں نے حکم نکالا امام احمد کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے چل پڑتا ہوں اور اسی کو تکلید کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی امام شافعی فرماتے ہیں فقہ کے اندر ساری دنیا موتا اگر یہ بات یہ بات دیکھنی ہو تو کہتے ہیں علماء تواتر کے ساتھ ثابت ہے ایک دو نہیں پتہ نہیں کتنے کتابوں کے اندر کتنے راویوں سے یہ ثابت ہے امام شافعی سے آخر تواتر کا لفظ بول رہے ہیں علماء ہاں جی اور سب سے بڑی کتاب بتا دیتا ہوں جو سب کے لیے کافی ہے تحذیب الکمال فی امام یوسف مزی کی جو امام شافی کے مقلد ہیں اور ابن تیمیہ وغیرہ ان کے مشائق ہیں شیخ ہیں استاد ہیں حافظ ابن کثیر کے استاد ہیں حافظ زہبی کے استاد ہیں یوسف مزی رحمہ اللہ نے تحذیب الکمال کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کا جب ذکر کیا تو ورکوں کے بھر بھر دیئے خدا کی اتنا لمبا تذکرہ انہوں نے کسی, کسی کا نہیں کیا جتنا امام اعظم ابو حنیفا پھر مدے کی بات یہ ہے کہ محاسن ہی محاسن بیان کیے جو لوگ ہاتھ دین جو ہر لوگ آپ کے خلاف بولتے تھے ایک بات بھی انہوں نے ذکر نہیں کی ہے جی جو برائی میں ہو کیوں ذکر نہیں کی اس وجہ سے امام یوسف مزی جیسا بندہ سمجھتا تھا کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ کوئی قابل توجہ نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ حسد پر مبنی ہے حقیقت نہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے اگر سچ ہے اور حق تو وہ یہی ہے کہ ابو حنیفہ اگر ہے تو تعریف کے قابل ہے مذمت کے قابل ہی نہیں ہے امام یوسف مرزی جیسے محدث تاریخ کا امام حدیث کے امام امام شافعی کا مقلب ان کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک بات بھی اپنی کتاب تحذیب الکمال میں درج نہ کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کسی کتاب میں بھی اگر آپ کو ملتی ہے کوئی بات امام اعظم کے خلاف تو آنکھیں بند کر کے چھوڑ کر چلے جاؤ سمجھو یہ ردی کمال ہے قابل اعتناء اہتمام نہیں ہے قابل توجہ نہیں ہے جی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی نظروں کی توہین پوچھا ہے کسی کی کتاب میں ملے میں نے حنفی کا حوالہ نہیں پیش کیا شافعی کا پیش کیا اور شافعی ایسا جو سب کے نزدیک مسلم ہے وہاں بھی جب بات کرے گا فلانا راوی ضعیف ہے فلانا ویسا ہے وہ بھی اسی کتاب تازیب القمال جو سو مزی کا پیش کرے گا وہ اس کو کہا اللہ انتیب جو کہتا ہے ضعیف ہے تو تم مان لیتا ہے اللہ انتیب حدو وہی لکھ رہا ہے امام آزم کے متعلق سوائے تعریف کے اور کچھ نہیں لکھتا تو پھر سمان لے کانے دجالہ مان لے مانل ہے پرونے کے جی کتاب دا والا پیش کر رہا کدھر کی مرو میں پوترا ڈومرو اتو کدر سمجھ نہیں آ رہی فکر کے سوا مرودی روایت سند کے ساتھ اور وہ سند بھی دکھاتا ہوں امام احمد بن نمبل رحمہ اللہ کیا ایسے نہیں نا پاگلوں نے کہا امام احمد اور صحاب میں قول ہے کہ مشتحد مشتحد کی بغیر دلیل کے تقلید کر سکتا ہے اپنا مان سکتا ہے اور وہی تقلید ہے اور تقلید حقیقی ہے اور وہ ان کے نزدیک جائز ہے جب امام احمد کے نزدیک تقلید مشتاد مشتاد کی جو کر اور رہا اور ہے تو ہم امام کی نہ تقلید کرے گا ہم کون ہوتے ہیں بولو مرو اب حقیقی اور تحقیقی کی امام مام محمد توجہ کرا اور حوالہ سن نقاد محدس دنیا کا مشہور امام ابن حجر کلانی شافعی کون تاسیس لمعالی محمد بن ادریس محمد ندریس امام شافعی کے مناقب اور فضائل پر امام شافعی کے مناقب اور فضائل پل امام ابن حجر حضر شارح کلانی اشارے بخاری کتاب لکھی جس کا نام توالد تاسیس ہے چھپی ہوئی دار کو تو بالعلم بیروت کیا دو باتیں یہاں سے سنا ایک بات ادب کی سناؤں گا ایک سو اکاسی ای سفید کی سنا کر پھر آگے چلتا ہوں دعا کریں اللہ, اللہ تعالیٰ شاہ جی کی بلا یہ رام پک پرو پڑ میرے گرمی تو ہم لگ اللہ امام ربیع امام شافی شاگرد اپنے استاد امام شافی کی بیٹھک جہاں پر بیٹھتے تھے اب توجہ رکھنا ذرا جو بات سنانا چاہتے مطلب کی ادھر ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا اور بولتے نہیں یار چالیس گئی روایت اب سند بھی ساتھ آ اصل کتاب کا والا بھی آ صفحہ نمبر سنتالیس طوال تاسی و احمد اے ون فیما اخلا جاہ البحقی منتری کے ابھی بکرل مرو یہاں پر سا کے ساتھ لکھا ہوا ہے پھر قانون کے مطابق مروزی پڑھنا ہے ادھر جو پہلے آوالہ میں نے فکمبلی کی کتاب مطالب الحا اور رایت المنت سے دیا ہے اس کے اندر رال کے ساتھ لکھا ہوا ہے اگر رال کے ساتھ جل لکھا ہو تو اس کو مروزی پڑھنا ہوتا ہے رال کے ساتھ لکھا ہو تو مروزی اگر سا کے ساتھ لکھا ہو تو مروزی مروضی اور ہیں مرروزی اور ہیں مجھے صحیح لگتا ہے وہ مروزی ہیں جس طرح ادھر لکھا ہوا تھا یہاں کاتب کی غلطی ہے سمجھنے آ رہے قال احمد ايضا فيما اخرجه البيهقي من طريق ابي بكر قال احمد بن حنبل ذا سؤال الله عليه عارف فيا خبر قلت بقول الشافعي ان امام من قريش وقدرو عن النبي الله عليه وسلم قال عالم قريش يملوا الارض علما ابوبكر جس طرح امام بے نے نقل کیا ہے ایسا ایسا اب سنو اب سنو. سنو. بات چلی گئی سند سند سند امام بحقی کی کتاب مناقب المام شافعی دو جزوں میں اتنا موٹی میرے پاس موجود ہے امام بحقی نے صحیح سند کے ساتھ ابو بکر مروزی کے حوالے سے امام احمد کا قول نقل کیا طوالد تاسیس والے طوالد تاسیس والے یہ فرما رہے ہیں عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے مطلب اس کا وہی ہے جو میں نے پہلے فقہ ہم کی کتاب سے آپ کو سمجھا دیا بولتے نہیں ہو یار ٹھیک ہے شاہ جی کتنے حوالے ہو گئے تین تین جی وہ اصل حوالہ نا امام بیحقی کا وہ اندر پڑی ہوئی ہے کتاب مناقب الج نہیں آ رہی تو امام احمد بن نمبل فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حدیث نہیں ملتی پھر قول شافی پر عمل کرتا ہوں یہی تقلید والے ہو گئے چوتھا سنیے تابا کا تو فکا عشا فریا بول تو نہیں امرو تابا کا تول فکا عشا فر سمجھ نہیں آئی یہ ہے منا قبول امام عشا فائی امام بحقی کی جس کی سند کا حوالہ سارے دے رہے ہیں آہ آہ مرو جس نے سنت دیکھی دیکھ سکتا ہوں تبقاتل فکا عشا فیا یہ کس کی کتاب ہے امام تقی الدین ابو بکر بن احمد بن قاضی شہبہ ابن قاضی شحبہ شا کے بہت بڑے امام ہیں آٹھ سو اکاون ہجری کی وفات ہے چھبیس ہے جاندنے آدمی محدت سے آنے کفیر جن کا حوالہ چٹی جاوا واب نک وا تہاف محدث ابن کثیر کی کتاب دو جلبوں میں ناچیز کے پاس موجود ہے دار رب کی چھپی ہوئی انور الباز کی تحقیق ہے توجہ ذرا میرے بھائی ہوئی تو بول دے نہیں نمبر چونتیس جلد پہلی حافظ ابن کثیر کی تبقاد انہوں نے امام بحقی والی سند کو پورا ذکر کر کے بات نقل کی ہے سند پڑھ دوں سنت پڑھ دو اب یہاں پر نسبت بدل گئی المروری آ مروروزی مر کے ساتھ مر وروزی یہ اور نسبت اور مروزی لگتا ہے قال احمد بن امبلذا سهيل تو ام مساله الله عارف فيا خبر قل دفيا بقول الشافعي رضي الله تعالى عنه انه امام عالم من قريش وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عالم قريش يملا الارض علما وذكر في الارض ان الله وذكر في الخبر ان الله تعالى يقيد في راس كل مئات سنه رجلا يعلم الناس دينهم سبحان الله یہ الفاظ اور زیادہ ہیں امام احمد میں نمبل قول کے یہ الفاظ آگے زیادہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سال کے ہر سو سال کے بعد میں ایسا شخص لوگوں کو دے گا جو ان کے دین کی تعلیم ان کو دے گا امام احمد نے فرمایا یعنی امام احمد بتانا چاہتے امام شافی مجد ہیں امام شافی اپنی صدی کے اب ان حوالوں کو ان کے مذہب والوں نے قبول کیا اس وجہ سے اپنے مذہب کی کتابوں میں رکھا تو نہیں یار اور قوات العدلہ والا محدث ہے نقاد ہے ابن محدث نقاد ہے انہوں نے قوات میں اور دوسرے اصول فقہ حنبلی والوں نے یہ بات امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کی ہے کہ وہ متحد کی متحد کی بات بغیر دلیل کے ماننا جائز سمجھتے ہیں اگر کوئی یہاں پر یہ اعتراد اٹھائی ماما بن بل نے فرمایا لا تو میری تقلید مت کرو ولا تو کلے دوں مالکن ولا فلا یہ قول بھی موجود ہے جامعہ بیان عالم وغیرہ کتابوں کے اندر پھر اس کا کیا مطلب بنے گا ارے بھائی کا مطلب یعنی اپنے دور کے اپنے تلا کو فرما رہے نتو کر نہیں مجتہد بن کوشش کر بن گیا ٹھیک جی نصیب بن گیا گل پھر بھی تین مسلا آ گیا درپیش لبا پھر جو میں شافی مان لے بھائی چاہے وہ امام امام احمد بلحمبل مشتحد کی تکلیف کر رہے ہیں اور جائے سمجھتے ہیں لیکن مشتحد کے لیے سبق تو یہی ہے نا کہ اصل کیونکہ فضیلت تو, تو اسی میں ہے کہ اجتہاد ہو تقلید میں فضیلت تو نہیں ہے نا فضیلت تو اجتہاد میں ہے تو جہاں روک رہے ہیں وہاں اجتہاد کی فضیلت کی تمبی کر رہے ہیں اور جہاں پر دیکھتے ہیں کہ نہیں ملتی بات تو کہتے ہیں اب کیا کریں جب امام بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی گردن میں ڈالو وہ جانے رب جانے سمجھ نہیں مکمل ہو گئی یہ حوالے مکمل اب دوسرے وہ بلا معرفت حجت والے ان کی طرف چلتے ہیں پھر دونوں کا فرق واضح کریں گے سمجھ لیا لیجیے جی اس کے لیے بھی پہلے پرانے سے پرانے عالم ایک تو مالکی مذہب کے ہیں ان کا اسم شریف ابن خوش منداد کیا یہ حافظ ابن ابد البر سے بھی پہلے اور حافظ ابن ابد البر کی وفات ہے چار سو تریسٹھ سے بھی پہلے دوسرے شافعی مذہب کے امام قفال کفال کون سے یہ محمود غزنوی کے دور میں تھے اللہ یہ وہی محمود غز نبی جن کا اقبال میں آیاد اور غزل جن کا اقبال کہتے ہیں نام حسین میں رہی رہیشو نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلفے آیا وےے منदात دوسرے طبقه وہ پہلا جو ہے نو پہلے حضرات بلا حجت سبحان اللہ یہ ادھر ہے دوسرا وہ غلطی سے کتاب امام قفال مرویزی کا صاحب ہے وہ شافعی کا سبحان اللہ ان کا بتا دیتا ہوں جامع العلم جامع بیان العلم وفاضل الہی امام ابن عبد البر کی جلد دوسری صفحه <سفحا> نمبر 173 التقليد ومعناه في الشرع الرجوع الى قول لا حجه لقائله عليه یہ وہی بلا حجت والی بات ان کو ان کو چاہیے تھا میں پیش کرتا اپ خطیب بغدادی کے ساتھ بے شک کیونکہ یہ ان کے ساتھ ساتھ کے دور کے ہیں یہ ادھر اگیا ٹھیک یہ پہلے پہلے قول بلا حجت ہوتا قفال مروزی کا حوالہ سنا امام قفال مروزی مزیم. شافعی جو ہم عصر تھے محمود, محمود؟, محمود؟ غزنوی رحمہ اللہ کے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے البحر المشی فی اصول الفق امام بدر الدین زرکشی کی ان کی وفات کب ہے سات سو چورانوے ہجری اصول فقہ میں البحر المحیط کا معنی ہوتا ہے محیط سمندر جڑا دنیا پوری نولیٹی ہے اس امام نے واقعی اصول فقہ پر ایسی کتاب لکھی ہے کہ کوئی مسئلہ شاید انہوں نے چھوڑا ورنہ سب کو بلیٹ لیا ہے que le mandó انتلا کالا ہوں دوسرے کی بات کو قبول کرنا جبکہ کہ تمہیں یہ پتا نہ ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے بلا حجت نہیں تمہیں علم نہ ہو سکے سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے اگر تمہیں علم ہو جائے تو پھر تم مقلد نہیں رہے گا کوئی اور بن جائے گا اے اے کتاب کی اے اے اے اے اے اے او جڑا پہلا معنی بتا چکا یہ دو قول آ گئے امام لکھتے ہیں زرکشی و جزم القفال فی شر تلخیص بال اول امام قفال مروزی نے شرح ال کتاب کے اندر پہلے معنی پر جزم اور یقین کیا وہ بلا معرفت حجت والا اور شیخ ابو حامد اس فراجینی نے اپنی تعلیق میں اور استاد ابو منصور بغدادی نے جی دوسرے معنی پر وہ اللہ ابن الخاج وغیرہ امام ابن خاجب کا پہلے بتا چکا ہوں غیر امام غزالی یہ حضرات سارے دوسرے معنی کو لے رہے ہیں امام قفال کا پہلا معنی ہے سمجھ گئی اب یہ ایک حوالہ دوسرا حوالہ امام ابن سب کی اپنی مشہور زمانہ کتاب جو عرب کے اندر ترسیات میں شامل جمع ہے جمع جوام امام تقی الدین سبکی کے بیٹے امام تقی الدین سبکی کے بیٹے امام ابن سبکی جن آ کو غالباً عبد الوہاب سبکی کہتے ہیں توجہ ہے بولتے نہیں تو امام ابن السب کی جم ہو جمامے کے اندر پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں بھائی اے شاہ جی بھائی دوسری جلد لیکن کون سی دوسری جلد کون سے چھاپے دار وہ چھاپا جس میں جمع جو شرحہ ہے امام جلال الدین محلی جنہوں نے جلالین کا ایک حصہ لکھا ہے دوسرا امام جلال ہے تو امام جلال الدین محلی نے شرح لکھی جب پر پھر آشیا لکھا حسن عطار نے یا بے تھا مارے پتے تک یہ قفال بربتی والا مان آئی سمجھ میں آئی سمجھ نہیں آئی ایک اور صاحب ایک اور صاحب شرف ال کو قبل والے بولتے نہیں یہ بھی وہی کبھی شرح الق قبل والے نہیں بلکہ اس کا متن والے کیونکہ وہ تو شرح ہے نا القاؤ اچھا اس میں فرماتے ہیں اتکلید عرفن ایفی عرفل اسکون لکینا میں متن اور شرح دونوں پڑھ رہا ہوں مذہبوں سے اس کی صحت کا احتجاج رکھنا اس کی تباہ کرنا پلا اے مل غیر مار فت دلیل ہی یہ حمبلی یہ حمبلی حضرت ٹھیک ہے مار دلیل کی بات آ اچھا پھر جناب جی یہ قریب زمانے کے جو پہلے دو حضرات شنتی بتا چکا ہوں Hit, ایک تو حضرت ایک نشر البنود اعلی مراق کی سرود مراق کی سعود متن ہے اور یہ اشعار کے اندر اصول پیتا کی کتاب ہے شیروں میں نظم اس پر پھر شرح ہے ایک نشر البنود ہے ایک مرا کی سعود ہے تو یہ دونوں مراقی سعود اور نشر بنود جو ہے یہ دونوں رو درا کس یہ دونوں بھی وہی مارفت سے کلید والی بات کر رہے ہیں ان تمام حضرات کے حوالہ جات کے بعد اب ہمارے سامنے خلاصہ تقلید کا شرح عرفی مانا اصولی مانا اس قدر اختلاف خلاف گیا دو معنی ہمارے سامنے آ گئے. کچھ حضرات نے یہ مانا کیا کہ دوسرے کی بات جو اور ہو یا پھر اس کو قبول کرنا ماننا اس کا اعتباد رکھنا اس کی اتباع کرنا بغیر تلیل ایک نے کہا دوسرے طبقے نے کہا بلا پلا مارفت لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ امام ابن حمام کی جو تفسیر ہے ان کی جو تفصیل وہ ایک درمیانہ درمیانی تفسیر بن اندر یہ تھا کہ اضافہ کر دیا کہ ایسے شخص کی بات ایسے شخص کی بات جو جس کی بات ایسے شخص کی بات قبول کرنا بغیر دلیل کے کہ جس کی بات شریعت کی چار دلیلوں میں سے دلیل نہ ہو اس معنی کو جو ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقلید کے اندر تقلید کی صرف تقلید کے دو مثالیں پھر وہ بناتے ہیں ایک عامی کا تقلید کرنا عامی کی دوسرا مشتحد کی مشتحد کی بغیر دلیل کی لیکن میری سمجھ کے مطابق دوسری مثال جو ہے نا یہ یہاں نہیں بنے گی پہلی ہی بنے گی کیونکہ مستحد جو ہے اس کی بات بغیر دلیل کے مشتحد کے لیے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بھی شریعت کی تین چار دلیلوں میں سے دلیل تو ہے کیونکہ مستحد ہے مشتحد کی کیا دلیل ہے شریعت की مشتحد کا کیا شریعت کی دلیل ہے لہذا اس کی یہی مثال ایک بنے گی پھر کہ آمی آمی کی بات بنا پھر یہی تکلیف ہے اور یہی ہے اب میرے بھائی ان مانوں کے اندر فرق کرتے ہیں بات سمجھ لی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ حضرات بلا حجت والے معنی کی طرف جا رہے ہیں قبول کبول اور بلا ہو دوسرے کا پر قبول کرنا بغیر بغیر دریل کے زیادہ حضرات کسی طرح ایسے ہے نا اب بات کو سمجھنا یہ جو معنی ہے اس معنی کو دیکھا جائے یعنی جو پہلا معنی بیان کیا پہلے حضرات والا بلا حجت والا اس معنی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ماننا اس پر عمل کرنا اس کی اتباع کرنا یہ تقلید نہیں بنے گا شری لحاظ سے ارفی لحاظ سے اصطلاحی لحاظ سے یعنی عرف سمراد ارف رسولی جی ان کا دن یہ پھر تقلید شریعت میں اصولی جن میں نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا انہوں نے کہا دوسرے کا قول دوسرے کی بات ماننا بغیر دلیل اور رسول اللہ کی بات خود دلیل ہے تو وہ تقلید نہیں اتباع بنے گی سمجھ نہیں آ رہی دوسرا لکھا علماء نے کی عامی شخص مجتہد ہے عامی جو غیر مجتہد ہے وہ مجتہد جیسے ہم تم یا جتنے علماء مقلدین ہیں امام احمد رضا جیسے اور سارے وہ امام آزم کے کوئی ماننے والے امام آزم کی بات کو مان رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ان کے قیاس کو مان رہے ہیں ان کی بات کو مان رہے ہیں تو وہ بھی تقلید شرعی نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا یعنی حقیقت میں تقلید حقیقی جس کو کہتے ہیں وہ تقلید حقیقی نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا کہ جو غیر محرم مجتحد ہے اس کی مجتحد کی بات حجت ہوتی ہے مشتحد کی بات مجھے اور دلیل ہے ادھر تو صاحب بغیر دلیل کے تو یہ تو خود دلیل تو وہ بھی تکلیف حقیقت میں آ رہی بات نہیں اسی طرح تیسرے نمبر پر قاضی فیصلے کے لیے گواہوں کی جو بات مانتا ہے وہ بھی تقلید نہیں بنے گی وہ تو خیر نہ تقلید شرعی ہے نہ ہے کسی طرح جیسے امام احمد ماماحمدال پتاوا رضبیا پکاور اس دیا جلد ابل کیا ادھر دیکھنا اس رسالے کی دو قسم شرعی اور عرفی اور شرعی توجہ تقلید حقیقی تقلید حقیقی اور تقلید عرفی دو امام نے بنائی ہے سفا نمبر ایک سو تین پر امام نے بنا, <سؤال> بنا بیان کیا चीज़, توجہ تقلید حقیقی وہی جو بیان کیا آپ کے سامنے تو فرمایا جو تقلید قاضی امام امام احمد امام احمد بریلوی سرکار میں میں گواہوں کی بات تو آپ نے بھی توجہ کیا گواہ آپ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے تھے آپ ان کی بات نہیں مانتے تھے جب مانتے تھے تو کہہ سکتے رسول اللہ گواہوں کے مقلد ہو گئے تو نہ عرف میں وہ مقلد ہے نہ وہ حقیقت میں تقلید ہے وہاں پر نہ شرعی تکلید ہے نہ حقیقی تقلید ہے نہ عرفی شرعی تقلید ہے نہ حقیقی تقلید ہے نہ عرفی شرعی تقلید ہے اسی طرح وہ بکر صدیق فاروق اعظم اسمانے کا جہاں پر بھی قاضی سارے وہ گواہوں کی بات مانتے چلے آئے تقلید کیا نہ کیا کوئی تقلید نہیں کی سکتی باقی کیونکہ وہ بلا حجت نہیں ہے ان کی بات حجت کیسے کیونکہ شریعت نے حکم دے دیا کہ عدل الرائی تو دلیل پائی گئی دلیل, دلیل, باہدھن. دلیل, باہدھن. دلیل, باہدھن. دلیل باہدھن. پائی گئی باہدھن. تو جب دلیل باہدھن. پائی گئی ہے تو اگر, اگر اس, اس کو, کو, کو بات باہد سمجھنا رفیع تقلید میں رکھا جائے لیکن وہ بواقی ماں محمد رضا کی بات ہاں بغیر اس کے نہیں ہے باقی جب تقلید حقیقی نہ ہو میں تو تکلید اصول والے اصول والے اصول تقلید تقلید حقیقی بھی نہیں ہے ارفی نہیں ہے امام احمد رضا کی بات بالکل ٹھیک ہے میرے دہن میں اب آ گئی ہم نے واقعی فرمایا کہ وہ ہے طرح تقلید جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا وہ تقلید نہیں حقیقی کیونکہ آپ کا فرمان خود دلیل ہے اور عرفی جو والی تقلید ہے وہ بھی نہیں بنتی وہ کیونکہ وہی تقلید حقیقی ہے وہ تو وہ بھی نہ بنی اس وجہ سے کہ آپ کا فرمان خود دلیل ہے اور عامی شخص کا بات ماننا غیر مشتہد کا مشتحد کی یہ بھی تقلید نہ بنی کیونکہ وہ بھی اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا فسالو حالت عالم ہوں تو جو غیر مشتحد ہے اس کو مشتحد کی کا جو بیل میں ہے جس مسئلے میں بیل میں ہے علم والے کی بات ہو اس پر ماننا فرد ہے جا کر مسئلہ ثابت کروں گا اس کی کا لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ تو ثابت ہو گیا نا اس کو تقلید حقیقی نہیں کہہ سکتے اور تقلید جو ہے نا اگر کہیں گے تو مجازن کہیں گے حقیقت میں نہیں ملیں گی سمجھنے ورنہ وہ حقیقت میں اتباع لیکن یہ آگے چل کر پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں اچھا تین پڑی ہوگی کتاب یہ دکھانا چوتھی شہ اجماع کہ اجماع امت کی طرف رجوع کیا اجماع امت پر عمل کیا وہ بھی تقلید نہیں ہوگا وہ بھی تقلید نہیں ہوگا کیونکہ اجما خود دلیل قرآن پر عمل دلید قرآن پر عمل کیا تب بھی تقلید نہیں ہوگی رسول اللہ کی بات پر عمل کیا تب بھی تکلید توجہ ہے اجماع امت پر عمل کیا تب بھی تقلید نہیں ہوگی مجتحد کی بات پر عمل کیا تب بھی تکلید قاضی نے گواہوں کی بات پر عمل کیا تب بھی تقلید نہیں ہے کیونکہ یہ سب دلیلیں ہیں یا دلیلیں ہیں یا ان کے لیے دلیل موجود ہے یا یہ خود دلیلیں ہیں کیونکہ قرآن خود دلیل ہے سنت خود دلیل اجماع خود دلیل ہے اور اگر قاضی گواہوں کی بات مانتا ہے تو اس کے لیے اشہد اس کے لیے وہ قرآن کی دلیل ہے بہت ہی بلا ہے بلا ہجت ماننا تو یہ توجہ नहीं बनेगी ہاں جی اور جناب جی یہ تکلید حقیقی نہ ہوگی اگر اس کو تکلید کہا جائے جیسا کہ امام شافعی نے رسالہ کے اندر رسول اللہ کی بات ماننے کو بھی تکلیف کہہ دیا ہے اور یہ کتابوں والے لکھ رہے ہیں امام شافعی کے مطلب اور دوسرے اضرات رسول فکر والے امام شافعی کی بات لکھ رہے ہیں اور باہر المحیط کے اندر پوری بحث ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ رسول اللہ کے علاوہ کسی کی تکلیف کی اجازت نہیں اس پر پھر انہوں نے کلام کی یار کا کیا مطلب ہے رسول اللہ کی بات وہاں پر بھی تقلید کہہ دیا کہا کسی نے کہا کہ مجازن کہا حقیقت میں تقلید نہیں ہے کسی نے کہا کہ بھائی وہاں پر تقلید کا یہ مطلب ہے ادھر دیکھو کہ تقلید کا پھر امام شافی نے یہ مطلب لیا ہے کہ اس طرح کسی کی بات ماننا کہ اس کے لیے رسول اللہ کی اتباع بھی نہ دیکھی جائے یہ نہ دیکھی جائے اتباع کسی کی صرف بات اس کی مانی جائے تو یہ درجہ پھر ایسا ہے کہ یہ تقلید پھر رسول اللہ کی ہی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اماموں کی تو اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ اتباع کرتے ہیں امام شافر احماء اللہ نے جو فرمایا کی تھا اپنے ارسالہ کے اندر جو اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے اصول فقہ میں پہلی کتاب کائنات کے اندر امام شافعی کی کتاب اور رسالہ ہے اس کے اندر انہوں نے وہ بات کی ہے باہر صورت بات کو سمجھنا اب بلا حجت جو حضرات کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی سمجھ کے مطابق ان کے بیان کے مطابق یہ چار پانچ قسموں کی جو بیان کی ہے بات یعنی قرآن کی اتباع کرنا سنت کی اتباع کرنا اجماع کی اتباع کرنا غیر عوامی شخص کا مستحد کی ماننا قاضی کا گواہوں کی ماننا یہ حقیقی تقلید نہیں ہے اگر اس کو تقلید کہا جائے تو انہوں نے کہا تسمیہ ہے نام ہے اس کے اندر کوئی کباہت نہیں اگر نام رکھ لیں تو کوئی امام شافی نے رسول اللہ کی اتباق کو بھی تکلیف کہہ دیا سمجھ نہیں آ رہی تو لام شاہتا انہوں نے کہا پھر تسمیہ نام رکھنے میں کوئی جھگڑا لے اب ان کے متا اس معنی کے مطابق حقیقی تقلید کیا ہوگی تو بچوں ایک آ جاتے ہیں عقائد بات سمجھ میں عقیدہ ایک آتے ہیں عقیدے کے اندر تقلید جو اصولی جین نے مانے بیان کیے یہ پہلے حالات عقیدے کے اندر یہ تقلید حرام ہے اور تقلید جو شریعت میں لانت اور مضموم ہے وہ یہی عقیدے والی تقلید ہے اور پرانے پاک میں آیا بانا پھر کہتے تھے ہم نے جو یہ کرتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا وہ عقیدے کی بات ہے عقیدے کے اندر تقلید جائز نہیں ہے اور عقائد سے مراد بھی عقائد ہیں عقائد اکلیہ کے اندر تقلید جائز نہیں ہے توجہ تک رکھنا باقی رہا آمال امال کے اندر के پھر یہ تقلید جو ہے اے... توجہ یہ تقلید جو مانا بیان کیا بلا حجت والا عمل کے اندر عقیدہ کے اندر آگے بتا دیا کچھ نہیں اور یہ وہاں بہ زلی جو ہے نا اس نے اس اصول الفقل الاسلامی اصول الفکل الاسلامی کے اندر اس, نے اس بات کی تصریح کی ہے اصول الجزء، دار الفکر والوں کی صفحہ نمبر 1121 پر لکھ رہا ہے 1121 پر دون تقلید شخص تکلید المور محمول ہے توجہ ہے کہ جو آیات, جو آیات کے اندر جن آیات, آیات, آیات, آیات کے اندر تقلید آأ! کی مذمت ہے وہ عقیدے میں um, تقلید بولتے नहीं नहीं کی بولتے نہیں کہ عقل کو استعمال نہ کرنا اور عقیدے میں تقلید کرتے رہنا بڑوں کی عقل کو استعمال نہ کرنا عقائد اقلیہ جو ہیں اقلیہ محضہ جن کو کہتے ہیں ان کے اندر بھی اتباع کرتے رہنا اور اقل اپنی کو نہ دوڑانا یہ شریعت میں مضمون ہے فَعَتَبِرُوا يَا أُولِ الْعَبْصَارِ اللہ فرماتا ہے او بصیرت والے اپنی عقل کو استعمال کر دیکھو گوھر کرو کائنات کے اندر تھا کہ تمہیں پتا چلے کہ کائنات کا خالق ایک ہے اور تمہارا عقیدہ روشنی کے ساتھ بنے یعنی اللہ تعالی کی توحید اور اللہ تعالی کی توحید اور اللہ تعالی کے بعد صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مسائل جو اس کے لیے کیا جائز ہے کیا محال ہے کیا واجب ہے یہ جی عقائد کی بات جو ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ان کی تصدیق کا مسئلہ جو ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی دید کا مسئلہ قیامت کے وغیرہ ایسے مسائل جو ہیں ان کو کہتے ہیں مسائل کلامیہ محض جی ان اندر تقلید کی اجازت نہیں ہے مضمون ہے اور جو آیات مبارکہ تقلید کی مذمت کر رہی ہیں وہ انہیں عقائد میں تقلید پر مبنی ہیں آآ عامی آآ کو آآ تو حکم ہے مشتحد کی تکلید جس کو تقلید اور اگر یعنی دوسرے کی بات جو ہے ہاں جی بغیر دلیل کے یہ تو حقیقی تقلید ہے نا اگر حجت سے مراد ہو یہاں پر پھر حجت اور دلیل کا مسئلہ سمجھاتا ہوں پھر, <auft donuts> پھر یہ مسئلہ سمجھ آئے گا حجت اور دلیل کا مسئلہ سمجھاؤں کیا ہے <maggen Loves> دونوں مانوں میں فرق کرنا ہے لیکن فرق کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہو دلیل کی کتنا قسم ہے دلیل کی تقسیمیں مختلف ہیں ایک تقسیم کے لحاظ سے دلیل بنتی ہے عقلی وضعی یہ تین قسمیں باہر مفید وغیرہ تو صورت کے حوالے بیان کرتے ہیں ایک تقسیم کے لحاظ سے دو قسم بنتی ہیں دلیل تفصیلی اور دلیل اجمالی کے لیے زبردست مسئلہ ہے دلیل تفصیلی اجمالی ہر ہر مسئلے کی علیحدہ یہ دلیل تفصیلی سمجھ تفصیل اور مختلف مسائل کی ایک ہی اس کو تفصیل دلیل جملی بھی کہتے ہیں جملی اور اجمالی بھی کہتے ہیں فقہ والے ہر مسئلے پر دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے یا اجماع سے یا سنت سے اپنا قرآن سے یا سنت سے یا اجماع سے یا پیاس سے وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں ہر مسئلے کی علیحدہ وہ ہے دلیل تفصیلی تفصیلی اور جو اصول فقہ میں دلیل ہوتی ہے اور اس سے بحث کرتے ہیں وہ وہ ہے دلیل مسلح <والا> <JP> <medo> <varit> فقہ والے کہتے ہیں سلاح تو واجبت واجب تو نماز واجب فرد دلیل دیتے ہیں لینا تلا کال عملاد اب عقیم سلاد آیت کریمہ کا حصہ جب وہ پیش کرتے ہیں فقہ والے تو ایک خاص مسئلہ نواز کے فرض ہونے کا اس کے لیے یعنی فربیت اس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی قرآن سے اقیم یہ بن گئی دلیل تفصیلی اسی طرح وہ مسئلے کے لیے جو بھی مسئلے کی فردیت اور وجوہ سنی بیان کریں گے وہاں پر امر کر امر کا کوئی نہ کوئی لفظ قرآن سے نکال لیں گے حدیث سے نکال لیں گے پیش کریں گے وہ دلیل تفصیلی بنتی چلی جائے گی سمجھ نہیں آ رہی تفصیلی اسی, بحار اسی وجہ سے آپ اسی وجہ سے فقہ کی تعریف کے اندر था کہتے ہیں وہ ایسے احکام شرعیہ فرعیہ کا علم ہے جو حاصل ہوتے ہیں اپنے عدلۂ تفصیلیہ سے دل تفصیلیا کا یہی مطلب ہے کہ ہر ہر مسئلے کی وہاں پر دلیل پیش کی جاتی ہے ایک دلیل اجمالی دلیل کی ہوتی ہے اصول فقہ میں اور دلیل تفصیلی پیش کی جاتی ہے فقہ میں ہو ہو ہو گیا گیا گیا اسی وجہ سے اصول فقہ کی تعریف میں کہا جاتا ہے سمجھ نہیں آتا احکام شرعیہ کا علم جو عدل اجمالیہ سے حاصل ہو ادھر دلیل اجمالی ادھر تفصیلی ہے وہ بھی احکام شرعیہ فرعیہ کا علم یہ بھی ہے احکام شرعیہ عملیہ کا علم لیکن فرق یہ ہے وہ حاصل ہے دلیل تفصیلی سے وہ فکر ہے اگر حاصل ہو دلیل اجمالی سے تو یہ اصول فرق. اب اس کو مزید سمجھاتا ہوں منطق کا رنگ چڑھاتا ہوں توجہ کریں اب ادھر دیکھیں دلیل اجمالی بتاتا ہوں اللہ لیکن ساتھ فجودات بھی ملانے پڑتے ہیں ہر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا پھر وہ سات انہوں نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں کرینا نہ ہو فلان صارفا نہ ہو وغیرہ وغیرہ وہ ساری اصول فقہ والی ملا کر بار ان کو چھوڑ دو بتا دیا اشارہ کافی ہے للوجوب ان للتحریم یہ دونوں دلیلیں ہیں لیکن یہ اجمالی دلیل ہے اسی صرف اصول فقہ بحث کرتا ہے اصول فقہ کے اندر اقیم السلاد نہیں بتایا جاتا الامر للوجوب بتایا جاتا توجہ آآ بز آآ بز آآ دا دا پھر مثالوں میں دا رکھا دا جاتا ہے جیسے, جیسے مسلاتا وغیرہ وغیرہ, دا وغیرہ دا لیکن دا اصول فقہ کا مسئلہ کون سا ہے اصول فقہ یہاں پر اصل بہانا دلیل ہے فقہ کی دلیل توجہ نہیں تو یہ فقہ کی دلیل کیوں ہے اس وجہ سے توجہ ذرا کہ جب فقہ کا مسئلہ ہوگا فقہ کا کیا مسئلہ ہے شافیوں کا کیونکہ وہ واجب اور فرق نہیں کرتے ہم کرتے ہیں وہ فرق نہیں کرتے وہ واجب ہم واجب فرد میں فرق سمجھتے ہیں جب فرق سمجھتے ہیں تو ان کے مطابق کہیں گے اور کئی مرتبہ ہمارے بات سمجھنا اب الدو فرد ان کیا یہ مسئلہ ہے اس کو ثابت کرنا دلیل کے ساتھ اب یہاں پر دو دلیلیں چاہیے ایک تفصیلی دلیل ایک اجمالی دلیل اصول فکا سے اجمالی لیں گے سے تفصیل لیں گے ہم کہیں گے ادھر دیکھ اللہ مسفلا امور ہوں عقی مسفل کہ وہ نماز لہن کہہ دے لینا معمور بے اس کو بنا لو شکرا کلو مامورن کلو مامورن اپنی کو نتیجہ نکلے گا اصلا تو اب سغرا ادھر سے تفصیلی دلیل کا سغرا اجمالی کا کبرا یہ دونوں ملاتے ہیں تو پھر جا کر ایک کیاس اور دلیل منطقی بنتا ہے اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ فقہ کا مسئلہ ہوتا ہے سمجھ نہیں سمجھ نہیں اب سمجھ آئیے فقہ کا مسائل اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار دلیل تو ہوتی ہے سگرا کبرا ملتا ہے دونوں پھر جا کر دلیل بنتی ہے خالی سگرا کبرا خالی سگرا کو دلیل اور کبرا کو تو دلیل نہیں کہتے وہ تو دلیل کا جز ہے منطقی منطقی دلیل کا وہ جز ہے تو تم ادھر دلیل تفصیلی کہتے فقہ والی عقیم سلاق جو ہے اور ادھر للوجوب ہے اس کو کیا کہتے ہو دلیل اجمالی اس کو بھی دلیل کہہ اس کو بھی دلیل کہہ حالانکہ دونوں مل کر پھر دلیل بنتے ہیں تو دلیل کیوں کہہ رہے وہ کہتے ہیں میاں بل دلیل نہیں ہیں دونوں ہیں کلفیر اس وقت بنیں گے جب دونوں مل جائیں گے اب خیر یہ مسئلہ ہے پھر یہ میں اصول فقہ اس وقت پڑھانا نہیں چاہتا اگر میں اس قدر مزید چلوں تو ابھی گنجائش ہے کلام کی بہت مجال الکلام وسیع لاکن ایک دفعہ توجہ اب جناب جی دلیل کی دو قسمیں آ گئی ایک دلیل تفصیلی دلیل اجمالی دلیل تفصیلی فقہ میں اور دلیل اجمالی اصول فقہ ایک اور اعتبار سے تقسیم تفصیلی عموم اور خصوص کے اعتبار سے پھر دلیل دو قسمتی ہے دلیل عام دلیل خاص دلیل عام عمومات شرعیہ مسلا و تو وقت روح ہو وہ بکر و نبی پاک کی تعظیم کرو یہ عموم شرعی ہے دلیل عام ہے دلیل عمومی کیوں نبی پاک جس کو بھی عرف عام کے اندر لوگوں میں ہیں تغذیم شمار کیا جائے گا مسلمانوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا واجب ہو جائے گا کیونکہ یہ امر دلیل وجوب کی عام آ گیا آب سام دلیل کے تحت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پیٹ نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کو بھی چوم رہا ہے صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک نیچے نہیں جانے دے رہے ہیں ان کے لیے یہی دلیل عام روح رو میرے بھائی توجہ ہے میں تو مزارے امر کمانے میں تعظیم کرو نبی پاک کا ذکر خیر کر کے تعظیم وہ بھی اس میں یعنی جو کام بھی تعظیم ہے چلو رسول اللہ کے رودے کی زیارت کے لیے تازیم آگے ایسا، آگے ایسا، سمجھ نہیں آ رہی تازی انگوٹھے چوم رہا ہے تازی ایک صحابی آپ صلی اللہ تعالی صحابہ ایک صحابی کیا صاحب کرام آپ صلی اللہ وسلم کے اونٹنی شریف کے کچاوے کو بغیر غسل اور وضو کے ہاتھ لگانا گبارا نہیں کرتے تھے اگر کوئی اس مسئلے کے لیے دلیل خاص مانگے تو خود صحابہ کے پاس نہیں ملے گی صحابی سے کہ تم جنگ کے موقع پر اور اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے اے صحابہ بتاؤ تو صحیح تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک نیچے نہیں جانے دیتے دہن شریف اس کے لیے دلیلیں خاص پیش کرو کہاں ہے نبی پاک نے یا خدا نے فرمایا پانی نہ نیچے جانے دینا خاص ہوتی کوئی مائک لال یہ دلیل نہیں پیش کر. خود صحابہ کے پاس یہ دلیل نہ تھی. تم ہم ہوتے ہیں؟ اگر پوچھو صحابہ سے کہ تم کہاں یہ کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی کہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ بغیر دلیل کے کرتے ہیں تو خود خبردار صحابہ ہوں اور بغیر دلیل اب ان کے پاس کیا دلیل ہے اگر ان سے دلیل مانگو تو وہ یہی کہیں گے تو وقت روح اللہ نے نبی کی تعظیم کا گم کیا ہے اور یہ سب کچھ تعظیم میں شمار ہوتا یہ سب اسی حکم عام کے تحت آ جائے گا اس کے لیے دلیل عام کافی ہے دلیل خاص کی ضرورت نہیں اگر ضرورت ہوتی تو پھر صحابہ نہ کرتے کیونکہ ان کے پاس دلیل خاص نہیں تھی اگر ہے تو باپی کو صحابی کے عمل کے لیے دلیل نکال سمجھ لیا نہیں. دلیل آم دلیل ہو گئی پر نبی شری دو دلیل ہو بعد مسائل دلیل خاص ہے بعد مسائل میں دلیل عام ہو گئی. ٹھہرنا اس کو دلیل نہ مانا یہ وہابی کا کام ہے صحابی کا نہیں بولوں رے اللہ فرماوے تعظیم کرو رسول اللہ صاحب بھی جو کھڑے سر کچاوے ہاتھ نہیں لوندے جا کے سبل الحداور رشاد خیر کتاب اٹھا کے حوالے سے لکھا ہوا ہے ایک صحابی کو غسل فرض ہو گیا صبح سفر کرنا تھا آپ صلی اللہ کو رات آدھی رات کا وقت ہوا وہ اٹھے غسل فرد ہوا فوراً اٹھے وقت ہو گیا جانے کا بھاگے کسی اور صحابی کو کہتے ہیں تیری مہربانی مجھ غسل فرد ہو گیا ہے میں حضور کی اونٹنی کو اس حال کے کو اور کو اس حالت میں ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا تیری مہربانی کوئی حرج نہیں ہے اور ہمارے مستفی کے ساتھ قرآن تو قرآن رہا قرآن والا محبوب قرآن والے محبوب کی اونٹنی اونٹنی پر کچاوا وہ کچاوے کو اس حالت میں ہاتھ نہیں لگا دے مرو ارے شرک ٹھہرے جس میں تازی میں فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تازی حبیب اس برے مذہب پہ نت کیجئے مذہب پلانت کی کیجیے بھرپور کیجئے اس برے مذہب کی ملے سے کیا مروت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ارے کیجئے دو سے کیا مر ملحید اب یار کیسے عجیب بات ہے خدا کا صحابی دلیل خاص نہیں مانگتے جب دلیل عام مل جائے پا جڑے جڑے کام سابا کیتے نے نبی نبی پاک دے اندر امام احمد رضا امام احمد رضا والے گرامی نقی علی جب کتاب یہ دریا بہا دیے کہ بھی دلیل ہیں اور, بھی نہیں. اور نا نہیں نا نے تو سامنے جہاں بھی نہ دی دی جو کم کر چے دلیل دلی ضرور جتنی بھی آیا مبارکہ واجب کرنے کے لیے شریف نو کنڈ نہیں کر دے پچھلے پیری لوٹ دے نو کنڈ نہیں کر دے کیوں پرہدگاری اللہ دیا نشانیاں کرنا نبی دی دیں نبی پاک دی اٹھنی اللہ کی نشانی जरत सालिया सलाम द हो गए अल्लाह अपनी निशानी फरमादारुख दे ना देना दयागा कैंडाई सलाम तब उस दौहीन आया खुचा बड़िया सन सलामती भाभी कुत्ते पुत्र हजरत सालिया सलाम दी रब की निशानी हो गए मेरे <مستفع> دی اُٹنی رب دی وٹی نشانی کیوں